رسول اللہ علیحاب قیا حبیب صلاحت وسلم علی قیا نبی اللہ علی کا واسحابی يا نور الله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 اپنا فیضان لٹا رہا ہے اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا حبیب کی مکی مدنی مصطفیٰ شب اس دول صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جنت مانگنے کی ترغیب دلائی کہ اللہ سے جنت طلب کرتے رہو اور جہنم سے اللہ کی امان مانگتے رہو پناہ مانگتے رہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہنا چاہیے رمضان میں نہیں ہر وقت ہر دن ہر مہینے اور جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے جی ہاں جامع ترمیجی حدیث نمبر 2581 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں نبیوں کے سلطان سروری شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی سے تین بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے اللہی اسے جنت میں داخل فرما دے اور جو تین بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے الہی اسے آگ سے, سے امانتا فرما دے آئی اللہ سے جنت مانگتے ہیں کرے میرا دا سد جہ سے میرا دا سک سے میرا نازک پد جہن سے بہری ہو سو رضا بچا چرنا مننا مینا اما حمائنی اس الوکل جن تل فردا دئیا حمنی اس الوکل جن تل فر دؤ سا دی غری حسا حمنی اس الوکل جن تل فرد سا دی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں جو روزانہ صبح ہو شام یا دن میں ایک بار یا عمر میں ایک بار تین دفعہ یہ کہے اللہ خل نل جن اللہ خل نل جن یہ اللہ مجھے جنت میں داخل آتا فرمائے عربی نہیں آتی اردو بھی کہ تین دفعہ یہ کہہ لے اوا ہما جرنی من رض اللہ مجھے جہنم سے بچا تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اپنے سے پناہ کی بار الہی میں عرض کرے گی حضرت سینا عبد العلہ تعمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جنت اور دوزخ انسانوں کی جانب متوجہ ہیں جنت کی بھی توجہ ہے ہماری طرف جہنم کی بھی توجہ ہے جب کوئی بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ ازن اسے مجھ میں داخل فرما اور جب بندہ دوزک سے بچنے کا سوال کرتا ہے تو وہ دوزک کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا ہمارے آقا کا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو کہ اس نے مجھ سے جنت مانگی میں نے اسے جنت عطا کی اور جس نے مجھ سے جہنم کی پناہ مانگی میں نے اسے جہنم سے پناہ دی آئیے اللہ سے پناہ مانگتے جنم خوف آتا ہے دا رے دو دکھ سے خوف آتا ہے رے دو دکھ سے اور افو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کروں کر دے تو جنت میرو جرنا مرندار جرنا مرندا یا مجیرو یا مجیر یا مجیر, مجیر بیروش می کا یا اب شمر سرور کائنات صلی اللہ علیہ والی ہی وسلم اشاط فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے جنت کا سوال نہیں کرتا تو جنت کہتی ہے افسوس ہے کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ یہ اپنے رب عز و جل سے جنت طلب کرتا نماز پڑھ کر جب بندہ اللہ سے جنت کا سوال نہیں کرتا تو جنت اس پر افسوس کرتی کہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ اپنے رب سے جنت طلب کرتا ہم تو کہتے ہیں بھی، یا اللہ کاروبار میں بھر یا اللہ اولاد دے دے یا اللہ مجھے دنیا کی فلاں دے دے میری نوکری لگ جائے مجھے ڈگری مل جائے میرا مکان کرائے گا آنرشپ مل جائے اللہ کے بندے جنت نہیں لینی بھائی جنت اللہ سے مانگے جنت ملے گی تو سونے کے محلات عطا ہو جائیں گے نور کے محلات عطا ہو جائیں گے زبر جت کے یاقوت احمر کے کیسی کیسی مارتے ہوں گی جنت میں ہمارے بہم و گمان سے باہر ہیں تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال نہیں کرتا جنت کہتی ہے افسوس ہے کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ یہ اپنے رب ازد وجل سے جنت طلب کرتا پھر جب اللہ ازد وجل کی جہنم سے پناہ طلب نہیں کرتا جہنم کہتی ہے افسوس ہے کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ مجھ سے اللہ کی پناہ نماز پڑھنے کے بعد بالخصوص اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے فجر کے بعد مغرب کے بعد اس کی خاص وصیلت کم سے کم تین تین بار اللہ عما جرنی من النار نہیں آتا تو اردو میں کہہ پنجلی پنجابی میں کہہ پشتوں میں کہہ انگلیش انگلش میں کہ جو مادری زبان ہے اس میں اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما یا اللہ مجھے جنت عطا فرما یا اللہ مجھے جنت عطا فرما اور اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ مانگے اللہ میں اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے اور جہنم سے امان عطا دے جہنم کے انگارے کیسے ہیں وہاں کے شعلے کیسے ہیں لاہٹ پر جبریل امی علیہ سلام بار گاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ارض کی مجھے قسم ہے اس کی اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا اگر جہنمی آگ کا صرف ایک انگارا زمین پر پڑ جائے تو ساری دنیا راکھ ہو جائے اگر جہنمیوں کے لباس کا ایک حصہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو بدبو سے سارے جہان والے مر جائیں مستقل جہنم کی آگ کا ایک انگارا جہنم کی چنگاریاں کیسی اللہ حقبر پارا سورہ مرسلات آٹ نمبر بتیس تک پینتیس میں ارشاد ہوتا ہے سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مَهْ تَوْمِي بِشَعْرٍ كَالقَصْر كَأَنَّهُ جَمَالٌ صَفْو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنطِقُونَ ترجمه چاریاں اڑاتی ہیں اتنی بڑی بڑی یہ تفصیل میں جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جکلانے والوں کی خرابی یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے ان کے پاس کوئی خرجت نہیں ہوگی تو ان کے کام آئے لاہو پر تو جہنم کی چنگاریاں کیسی ہیں جیسے بڑے بڑے محل لا اس کے انگاروں کا علم کیا ہوگا لا وقت پر اللہ تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے اب غور کیجئے کہ وہ آگ کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی چنگاریاں جو ہیں وہ محلات جیسی ہوں گی اور اس کے انگارے جب جہنمیوں پر پڑیں گے تو اس کا حشر کیا ہوگا کچھ نکل جائے گا اس کا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ حضرت سیما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے المعجم اوس البرانی حدیث نمبر 3681 غیبتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر جہنم کا ایک بڑا ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب اس کی بدبو کی تکلیف محسوس کریں اس کی گرمی کی شدت کی تکلیف محسوس کریں اگر جہنم کا شعلہ مشرق میں ہو تو اس کی گرمی مغرب میں محسوس کی جائے گی غیر بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جہنم کی آگ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہوگی نہیں وہ تو تار کول تیل سے بھی زیادہ سیاہ ہے بلیک ہے اگر جہنمیوں کو نکال کر تمہاری دنیاوی آگ میں ڈال دیا جائے تو انہیں اس آگ میں نیند آ جائے دنیا کی آگ میں نہیں تو گرمی کی وجہ سے نیند اچاٹ ہو جاتی لائٹ چلے جاتی تو نیند اڑ جاتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ میں کیسی یہ آزمائش ہوتی ہے آگ کے اندر کس کو نیند آئے گی جی؟ مگر جہنم کی آگ اس قدر شدید تر ہے کہ اس آگ سے نکال کر اگر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے اللہ اللہ اور حضرت سید عبداللہ بن احمد رشمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے دو ہزار سال تک نیل آ جائے جہنم کی آگ کتنی سخت ہے لاہور پر اور یاد رکھیے جہنم کی آگ جو ہے یہ بلیک ہے. کالی ہے کالی دنیا کی جو آگ ہوتی ہے اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے جہاں جلتی ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے. مگر دوزک کی آگ میں گرمی تو غضب کی ہوگی روشنی نہیں ہوگی اور یاد رکھیے جہنم پیدا ہوگا ایسا نہیں جہنم پیدا ہو چکی اس کے عذابات تیار ہیں اللہ اکبر اور جہنم کالی اس کا پانی بھی کالا جہنم کے درخت بھی کالے وہاں کا عملہ بھی کالا جہنم کی ہر چیز کالی سیاہ ہے اللہ وقت جہنم کی آگ جو ہے اس کے اندر دھواں نہیں ہوگا دنیا کی آگ جلتی ہے نا دھواں بھی ہوتا ہے آگ بھی ہوتی ہے جہنم کی آگ میں دھواں نہیں ہوگا سورہ رحمان میں آگ نمبر پینتیس میں اس کا بیان ہے اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بس وہ پڑھتے ارے بھائی تفصیل سرات الجنان بھی پڑھو نا بھائی تاکہ سمجھ میں بھی آئے کچھ خوف خدا پیدا ہو اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو تو ارشاد ہوتا ہے یوں سن شو ریوں ہے ترجمۂ کنزل ایمان تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی لک بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں یعنی جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا ہر ہر جز جلانے والا ہوگا دنیا کی آگ جو ہوتی ہے اس کا ہر جز جلانے والا نہیں ہوتا اس کے اندر وہ جو دھواں ہوتا وہ جلاتا نہیں مگر جہنم کی آگ بے دھویں کی ہوگی بغیر دھوئیں کی ہوگی وہ ہر جز اس کا جلانے والا ہوگا اللہ کی اللہ کی پناہ اور جہنم کا جو دھواں ہوگا اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی وہ بالکل سیاہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے امان عطا فرمائے محفوظ فرمائے آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جلا دے مجھ کو کہیں رے دو زکر اللہ ہم من النار یا مجیر یا مجیر یا, مجیر کا یا ارحم مجھے جہنم کے آگ سے بچنے کا نسخہ بھی ہم نے سنا کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم من النار کہتے رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ اس دعا کی برکت سے بھی ہمیں جہنم سے اللہ کے رہنموں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اللہ تعالی ہمیں امانتا فرمائے آمین نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم